اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ الرب العلم الرّحمن الرّحیم وسلۃ السلام علیٰ سید الانبیاء والمرسلین المُرسلیم امام المدین خواتمبین سیدن و مولانا محمد علیہ و اصحب اجمعین صورتُ الحجرات صرف اٹھارہ آیات ہیں اور ان اٹھارہ آیات میں پانچ مختلف مضامین جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ منافقت سے بچنا ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ کے حقوق کی بات ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پھر مسلمانوں کے باہمی حقوق اور احترام اس کے بعد حقیقی ایمان کیا ہے اور اسلام اس سے مختلف ہے اس بات کا تذکرہ اور پھر جو منافقین ہیں ان کے جو بھی سازشیں ہیں اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے کہ صفات الہی جو ہے ان کا ادراک بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کی ممانعت ہو گئی کوئی بھی معاملہ چاہے دینی ہے چاہے دنیاوی ہے چاہے سیاسی ہے چاہے حکومت سے ریاست سے اس کا تعلق ہے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاملہ ہو اس کے اندر کوئی بھی بات اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف یعنی ریاست کے قوانین بھی جب بنائے جائیں گے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو اس سے ہٹ کر نہ ہو اور کوئی ایسی شخصیت جو نبی نہیں ہے اس کی اتباع اور اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی بشرط کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو یعنی ہمارے ہاں جو ایک چلن چل رہا ہے کہ جی ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ کیا کرتے تھے اگر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے اب یہاں پہ پھر سوال اکثر اٹھتا ہے کہ پھر وہ بزرگ کیوں کرتے تھے تو جواب یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وہ واقعی کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ واقعی درست ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بے تحاشا تحریف ہوئی ہے اس کے ثبوت ملتے ہیں تو اگر ان کی کسی تحریر میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو بجائے اس کے کہ اس پہ عمل کیا جائے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کی کتاب میں کسی نے تحریر کی ہے وہ تو ایسا کریں گی کیونکہ جو بزرگان دین ہیں وہ صرف اور صرف اتباع اور اطاعت پر چلنے والے لوگ رہے ہیں ہمیشہ سے تو کوئی ایسی رائے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس پر عمل کرنے سے خدشہ ہے کہ کہیں ہم گناہگار نہ ٹھہرے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے اہم حق جو یہ ہے کہ ظاہر اعتعمت و تباہ تو ہے لیکن خصوصاً اس جگہ پہ سورہ میں جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ان کے سامنے آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کو عام انسانوں کی طرح آواز دے کے بلانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بلند کریں اپنی آواز تو ہماری تمام عمر کے ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ گفتگو کرنا ضروری ہے آج کل کے تناظر میں اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے بیس تیس پینتیس سالوں میں یہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکل میں بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے یہ خالی آج کی بات نہیں ہے تین چار پانچ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں آواز بلند کی گئی کسی جگہ پہ اپنے محبوب رہنما کے حق میں نعرے لگائے گئے کبھی کسی رہنما کے خلاف نعرے لگائے گئے اور یہ کوئی تازہ واقعہ بھی جو ایک ہوا ہے یہ وہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن اور نعرہ گستاخی ہے نعرے میں نعرے لگائے, لگائے تو اس نے گستاخی کی اور اگر کسی نے اس عمل کی غیر مشروط مذمت نہیں کی تو اس نے بھی گستاخی کی غیر مشروط سے ہمارا مطلب کیا ہے ہمارے ایک عجیب چلن ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بات تو بڑی غلط ہوئی ہے مگر دیکھیں نا یہ یہ یہ یہ یہ, یہ, یہ مسئلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا جہاں مقام ہے وہاں پہ یہ لیکن ایسے ویسے یہاں وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ہم اس لیکن کو قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کے معاملات کو حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر فوقیت دی اور یہ شدید گناہ ہے اور یہ شدید گمراہی ہے جب للت القدر پہ بات کر رہے تو ہم نے ایک صحیح حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے للت القدر کا علم اٹھا لیا تھا اسی طرح اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ادب کا جو پیمانہ ہمارے اسلاف نے اپنایا تھا وہی درست پیمانہ ہے سلطنت عثمانیہ کو لے لیجئے تو سلطان عبد الحمید ثانی اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے اس کے درجات بلند کرے کم از کم جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق لگتا ہے ایک بڑا عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دو واقعات مسجد نبی کی توسیع جب اس کے زمانے میں ہوئی بات مختصر کرتے ہیں مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ان لوگوں کو بسایا گیا جن لوگوں نے کام کرنا تھا سارے ہی حفاظ تھے ان کو کہا گیا کہ کام کرتے ہوئے آپ قرآن مجید پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ یا درود شریف پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہاں پہ جو پتھر تیار کیے ہیں اور ان کو لے جایا گیا ہے پھر مسجد نبوی میں لگانے کے لیے اور وہاں جا کے اگر پتہ چل جائے کہ اس کی نوک پلک کچھ درست نہیں ہے تو وہاں پہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے وہاں سے واپس مدینے سے باہر اسی جگہ لے کے جانا ہے وہاں جا کے ٹھیک کرنا ہے اور پھر واپس لے جا کے وہاں پر لگانا ہے جالیوں پہ کپڑے موٹے لگا دیے گئے کہ اندر گرد نہ جائے ادب اس کو کہتے ہیں اسی سلطان کے زمانے میں جب ریلوے اسٹیشن وہاں پہ بنایا گیا اور اس کو بلایا گیا کہ آئے جناب افتتاح کریں اور یہ سلطان جب وہاں گیا تو اس زمانے میں وہ کوئلے سے چلنے والے ریلوے ہوتے تھے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو انجن ہے وہ شور کر رہا ہے آواز آ رہی ہے حالانکہ آج بھی آپ چلے جائیے تو وہ جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی چھوڑے مدینہ منورہ سے بھی فاصلے پر ہے اور سلطان کو غصہ آ گیا سلطان نے جو بھی کچرا اور جو چیزیں تھی اٹھا اٹھا کہ اس انجن میں پھینکنی شروع کر دی اور ساتھ میں کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے پاس ایسا شور اور وہ انجن وہاں بند ہو گیا اور وہ انجن آج بھی وہاں اسی طرح کھڑا ہے یہ ہوتا ہے ادب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنے دنیا کے کاموں کے معاملے میں یا شخصیات کے معاملے میں چاہے ان کی حمایت میں یا ان کے اختلاف میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی نفی ہو گئی جس نے تب کیا یا اب کیا دونوں گستاخ جنہوں نے ان کی وجوہات بیان کرنے کی کوشش کی توجی بیان کرنے کی کوشش کی دلیل دینے کی کوشش کی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی وہ بھی گستاخ اور جس نے مشروط مزمت کی وہ بھی گستاخ کہ ہاں جی بات تو بڑی غلط ہوئی ہے لیکن دیکھیں نا یہ مسئلہ تھا اللہ سے دشمنی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے یہ ادب کا مقام ہے تو وہاں پہ آواز بلند کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے نہ کسی کی مایت میں گنجائش ہے نہ کسی کی مخالفت میں گنجائش پھر مسلمانوں کے حقوق کی بات کہا گیا کہ فاسک کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ معاف کرے ٹھیک ہے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے آج کل اس میں واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کثرت کے ساتھ فاسقوں ہی کی خبریں ہیں اچھے لوگ بھی ہر جگہ اچھے چلوگ پائے جاتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو اسی سوشل میڈیا پر قران کا پیغام پھیلا رہے ہیں حدیث کا پیغام پھیلا ہیں دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں فکی معاملات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے نامے اعمال کو انوار سے بھرے۔ کتنے لوگ ہیں جو واقعی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پہ صحیح معلومات ہمیں دے رہے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ جناب کوئی تصویر آئی ساتھ میں خبر آئی بعد میں پتہ چلا یہ تو اس معاملے کی تصویر ہی نہیں تھی اور ساتھ میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ آگے فوری طور پہ جو ہے وہ لازمی پیش کریں کئی بار حدیث پیش کر دی جاتی ہے خزم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک یہ ہے پتا کرتے ہیں جھوٹ ہے آپ نے تو یہ کہا ہی نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ولیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بعد میں جب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ایسے تھی انہوں نے بات ہی نہیں کی تھی جھوٹ ہے اور ہم بغیر تحقیق کے یہ چیزیں آگے پھیلا رہے روز قیامت اللہ کے سامنے جب ہمارا نامہ یا اعمال پیش ہوگا وہاں پہ ہم کیا جواب دیں گے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا موجودہ چلن ہے یہ موجودہ چلن جو ہے وہ اسی یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کسی بھی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہ کرے ظاہرہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کیا پکا کہ کون نیک پرہیزگار ہے کون متقی ہے اور کون فاسق ہے ہمارے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو بے نمازی ہے کیا وہ فاسق نہیں ہے اور وہ جب آپ کو اس طرح کی خبریں پہنچائے گا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا فلاں نے یہ کیا اور ہم اس کو یقین کر لیں اور اس کو آگے پھیلا دیں معاشرے میں فتنہ پھیلائیں جبکہ کہا گیا آپس کے تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا لان تان کرنے سے منع کیا گیا ایب لگانے سے منع کیا گیا بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا میں لگے رہنے سے منع کیا گیا تجسس میں رہنے سے منع کیا گیا غیبت سے منع کیا گیا اور تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں کہا گیا اور یہ حقیقت انہیں سمجھائی گئی کہ اللہ نے یہ جو یہاں پہ قبیلے بنائے ہیں اور یہ جو مختلف نسلیں بنائی ہیں ان کا تعلق اور ان کا مقصد صرف پہچان ہے اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے جبکہ اللہ کے نزدیک نصب کوئی چیز نہیں ہے خاندان کوئی چیز نہیں ہے برادری کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے تقوی اور پرہیزگار جتنا مرضی اعلی نصب کا شخص جتنے مرضی بڑے گھرانے سے اس کا تعلق ہو چاہے دینی لحاظ سے چاہے دنیاوی لحاظ سے اگر وہ متقی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں منع فرما دیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہ صرف ویسے وہی سب کچھ کر رہے ہیں بلکہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل ہم گناہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں بغیر تحقیق کے بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا تو کچھ ہوئی ہی نہیں کچھ دیہاتی مسلمان ہوئے تو ان کو خاص طور پہ کہا گیا یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعض جب ایک سیاسی غلبہ ہو گیا تو اس وقت بڑی تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہوئے دین نے رد نہیں کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو لیکن حقیقت تو یہ کہ ایمان تو تمہارے دلوں کے قریب سے بھی ابھی نہیں گزرا یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے عید الفطر پہ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ ہمارے پاس تین طبقات ہیں درجۂ اسلام کے لوگ جن کو مسلمین کہا گیا درجہ ایمان کے لوگ جن کو مؤمنین کہا گیا اور درجہ احسان کے لوگ جن کو محسنین کہا گیا تو یہ ہمارے لازم ہے کہ ہم مسلمین کے درجے پہ محنت کریں اور ترقی کر کے مؤمنین کے درجے تک پہنچیں اور مؤمنین کے درجے پہ پھر ہم محنت کریں اور ترقی کر کے محسنین کے درجے تک پہنچیں کیونکہ یہی ہمارا دین ہم سے مانگتا ہے اور محسنین کا درجہ وہ ہے جہاں پہ اخلاص آ جاتا ہے ہمیں گنتیوں سے نکل کے خلوص میں داخل ہونا ہے کہ خلوص کے ساتھ کہا ہوا ایک سبحان اللہ بغیر خلوص اور ریا میں کہی ہوئے سبحان اللہ کی ہزاروں تصویحات پر بھاری ہے یہ اخلاص جو ہے یہ درجۂ احسان سے متعلق چیز ہے پھر منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کا ان کو ترغیب دی گئی خالص ایمان لاؤ عمل اختیار کرو یہ وہ لوگ تھے اور آج بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان لانے کو اللہ پر احسان سمجھتے ہیں اور استغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان سمجھتے ہیں جبکہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ ان کو اسلام کی طرف آنے کا راستہ ملا ہے ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ منافقت کی کوئی نشانیاں ہیں جو نشانیاں بیان ہوئی قرآن و حدیث میں وہ کیا ہیں بدزبانی زبانی گلوچ کرتا ہے منافقت کی نشانی ہے عہد توڑتا ہے منافقت کے نشان جھوٹ بولتا ہے منافقت کے نشان اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کہیں یہ کوتاہیاں ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے پھر اللہ کی صفات کا ادراک ہونا ضروری ہے اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے پوری طرح باخبر ہے اس لیے کام اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ضروری ہے اگر ہم ریا میں کچھ کرتے ہیں تو ہم کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم کس کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام جو ہے یہ عمل جو ہے وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں یا بدنیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کام کر کے ہمیں آخرت میں نجات حاصل ہو جائے گی تو یہ ایک اہم مکانہ خیال ہے ایسا بالکل نہیں ہونے والا جب تک اور اس پہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے دیکھیں جب کہا گیا کہ مسلمان کون ہے ابھی مومنین اور محسن کی بات نہیں کر رہے ابھی اسلام درجہ اسلام کی بات کر رہے ہیں مسلمان کون ہے تو بہت سی ہمیں نشانیاں بتائی گئیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اور ایک بڑی اہم نشانی کیا ہے کہ جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اسی طرح جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے غیبت جھوٹ بغیر تحقیق کے باتیں منصوب کرنا بد زبانی کرنا بدکلامی کرنا یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی چیزیں ہے اور قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے قرآن کہتا ہے کہ اس میں اگر ہم مسلمانوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر اللہ کے فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ہمارے گھر میں ہماری اولاد کے اندر نافرمان پیدا ہو جاتے ہیں بد کلام پیدا ہو جاتے ہیں باپ کی داڑھی کھینچنے والے پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے اچھے بھلے کامیاب لوگ اچانک ناکام ہو جاتے ہیں جو معاشرے میں بڑے سمجھے جاتے تھے عمرا میں شمار ہوتے تھے وہ پائی پائی کو ترسنے لگتے ہیں یہ بھی عذاب کی شکل ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اپنے اندر جھانکنا ہے بد کلامی نہیں کرنی ہے غیبت نہیں کرنی ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہیں کرنی ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام ناموز اس کا خیال کرنا ہے ہمارا رازق اللہ ہے ہمارا رازق غیر مسلم اقوام نہیں ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا کبھی بھی کچھ ہو جائے کوئی ناموس رسالت کا معاملہ آ جائے ہم کہتے ہیں نا, نا, نا, نا کوئی بات نہ کرنا ہم تو بھوکے مر جائیں گے یہ بڑا ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھیں اگر وقتی طور پہ دنیا میں کوئی فائدے حاصل ہو جائیں گے تو وہ وقتی فائدے ہیں لیکن دور رس نتائج نہیں ملیں گے ہمیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صحیح بات کو صحیح کہنے کی توفیق ملے غلط بات کو غلط کہنے کی توفیق دے اگر ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہم زبان سے کہہ سکیں تو کم از کم دل سے تو ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے ہمیں غیر مشروط مذمت کرنی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اس کا کوئی جواب درست نہیں ہو سکتا کوئی جواز درست نہیں ہو سکتا کوئی دلیل درست نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کی کوئی دلیل دے رہے ہیں وجوہات بیان کر رہے ہیں آپ بھی گستاخ اس بات کو سمجھیں ہماری منافقت کا یہ حال ہے کہ نبی کی ناموز کی بات آتی ہے تو ہمیں اچانک یاد بات جاتا ہے تو ہمیں یہ چیز یاد نہیں آتی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو دے، دے، اصل معاملہ کون سمجھے صلی اللہ علیہ خیر مولانا محمد آلہ وآلہ اجمعین